سورت المؤمن آیت نمبر سیونٹی نائن اللہ تعالی کی نعمتوں کا بیان ہے اللہ کم الانعام وہ اللہ جس نے تمہارے لیے مویشی جانور پیدا کیے لطر کبو منہا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ وہ مینہا تلونا اور کچھ مویشیوں کو تم کھاتے ہو تو تمہاری سواری کے کام بھی باز آتے ہیں اور باز تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اس بکری ہے دمبا ہے بھیڑ ہے مینڈا ہے یہ وہ جانور ہیں جن پر سوار انسان نہیں ہو سکتا یہ صرف کھانے کے کام آتے ہیں لیکن اونٹ یہ وہ جانور ہے جس کو سوار بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح گائے بیل یہ ہل چلانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں ولیکم فی ہا اور تمہارے لیے ان جانوروں میں کچھ منافع ہیں دنیا کے دنیا اس قدر ترقی کر گئی اور عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ پھر جانور بے وقت ہو جائیں گے ان کی اس ماڈرن دنیا میں اس ترقی یافتہ دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہوگی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے جانوروں کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے جانوروں کو پالنا اور انہیں بیچنا ایک بہت بڑا بزنس ہے جس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اب تو اس کو وسیع پیمانے پر اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں والے تب لوگوں جتن اور یہ جانور اس لیے ہیں تاکہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی حاجت کو پہنچو یعنی تم دنیاوی منافع حاصل کرو تمہارے سفر کے جو مراحل ہیں وہ تم طے کرو اور اس کے علاوہ تمہارے لیے پینے کا سامان بھی ان جانوروں میں ہے حاجتن فی صدورکم تمہارے سینوں میں دلوں میں جو تمنا ہے حاجت ہے وہ سفر کے ذریعے اور ان جانوروں کے ذریعے تم حاصل کرتے ہو آج بھی جو جانور کے کاروبار سے وابستہ ہیں تو وہ جانور کو بیچ کر جو مال حاصل کرتے ہیں اس سے وہ کئی اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ اور ان جانوروں پر وہ عالل اور کشتیوں پر توش تم سوار کیے جاتے ہو سمندر میں کشتیاں ہیں بحری جہاز ہیں خشکی میں جانور ہیں یہ اسی کی مثل دیگر سواریاں ہیں وہ یوریکم آیاتی ہی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آیات اللہ تم کی پھر بتاؤ اللہ کی کون سی آیتوں سے انکار کرو گے کون سی آیتوں کو ماننے سے تم روح گردانی کرو گے کتنی نشانیاں ہیں کس کس کے متعلق تم یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ ہم نے کی یہ ہم نے کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دخل نہ کہ کس کس کے متعلق کہو گے کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں آجز ہونا پڑے گا جیسے اس کی ایک مثال مفسرین اکثر دیتے ہیں اور ہم اس سے پہلے سن بھی چکے ہیں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ پھل کہاں سے آیا تو وہ کہے گا یہ درخت سے آیا یہ درخت کہاں سے آیا تھا بیچ سے آیا کہ بیچ کہاں سے آیا تو کہے گا پھل سے آیا تو یہ جو دائرہ ہے یہ گھومتا رہے گا وہ کبھی کہے گا بیچ سے پھل نکلا اور, اور پھر کہے گا پھل سے بیج نکلا تو اسے پوچھا جائے کہ دنیا کا پہلا پھل کہاں سے آیا تو وہ آجیز آ جائے گا دنیا کا پہلا جانور کس نے بنایا تو وہ آجیز آئے گا اور اسے ماننا پڑے گا کہ اسے اللہ تعالی نے بغیر انسان کے واسطے کے اپنی قدرت کاملہ سے اسے پیدا فرمایا افلم یسی رو فل کیا وہ زمین میں نہیں چلے فیم کیف کان عاقبت امین من ہند تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا قانون اکثر من ہوں وہ ان سے زیادہ تھے وہ اشدا قوت اور قوت میں بھی زیادہ تھے یعنی طاقتور بھی زیادہ تھے وہ آسارن فی الدی اور زمین میں آثار بھی زیادہ رکھتے تھے یعنی زمین میں کھیت زمینیں مکانات فوجی قوت بھی ان کی زیادہ تھی پس جو کچھ وہ کماتے تھے جو طاقت رکھتے تھے وہ ان کے کوئی کام نہ آئے وہ مال ان کے کچھ کام نہ آیا فلم پھر جب جا رسول ہوں ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے فر ہو بیما ان دا تو جو علم ان کے پاس تھا اسی پر یہ مطمئن رہے انہوں نے رسولوں کی بات سننے کی کوشش نہ کی اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمیں بہت زیادہ معلومات ہے اور اپنے علم کو کافی سمجھا اللہ کے رسولوں کے ذریعے علم انہوں نے حاصل نہ کیا بیما ان دہوں من علم سے مراد دنیاوی علم ہے کہ انسان جب اپنے دنیاوی علم کو کافی سمجھے تو تباہ ہو جاتا ہے دنیاوی علم کا انکار نہیں جو جائز دنیاوی علم ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں مگر ہدایت کی راہ دنیاوی علم سے اور عقل سے نہیں ملتی کیونکہ عقل عام طور پر خطا کر جاتی ہے انسان کی نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں لیکن جب معرفت وہی الہی کے ذریعے حاصل ہو تو وہ سرات مستقیم پر ہمیشہ کاربن رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیم و وسلام کے علم میں سے حصہ عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں کانو بھی اون جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جس عذاب کا اسی عذاب میں انہیں گھیر لیا فلم سنا پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا کالو وہ بولے آ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے علاوہ نہ کوئی خدا ہے نہ الہ ہے نہ معبود ہے ساری باتیں انہوں نے کہیں اور جب عذاب دیکھا تو یہ بھی کہا وہ کفر نہ بیما کن نہ بھی جن بتوں کو ہم اللہ کے ساتھ مد مقابل ٹھہراتے تھے ہم ان بتوں کا انکار کرتے ہیں مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ ایمان لانا ان کے کام نہ آیا کفروں کا اور مشرقوں کا ذکر ہے مومن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب احادیث طیبہ میں اور قرآن پاک میں گناہ کرنے پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا تو کیا جب تباہی مقدر ہو جائے پھر انسان توبہ کرے فلم یقو یون فم ایمان اوہم لم بسنا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو ان کا ایمان لانا کچھ بھی کام نہ آیا اور اس نے نفع نہ دیا سننا تو اللہ, اللہ تی قد خلط فی عبادی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اس کے بندوں میں جاری اور ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور ایمان بھی قبول نہیں ہوتا وہ ہے ملک الموت علیہ سلاۃ وسلام کا ظاہر ہونا کہ جب ملک الموت علیہ سلاۃ وسلام آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ خیرا ہونا لیکل کافی اس وقت کافر نقصان اٹھاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں سور منہ کہ ساری برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے